وا سینٹر کی طرف سے دو روزہ علمی اور تربیتی عورت میں تشریف لانے والے اپنے خاص و خاص مہائیوں کو نزدیکی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا دو ہوں اللہ تعالی اس علمی دورے کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کے اندر ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور بلا تاخیر اور بلا تبدیل اس وقت آپ کے سامنے اصول تفصیل کی دوسری نشست کے ہمارے مہمان ڈاکٹر حافظ عبد اللہ آصف حافظ اللہ جلوہ فروز ہیں اور میں ان کا رہائش شکر گزار ہوں کہ اپنے ڈاکٹریٹ کے مرحلے کے تعلیمی مشاور سے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹریٹ کا مرحلہ جو ہے وہ بھی پرانی ٹرین کی تفصیل کے بارے میں ہے اس لیے یہ ہم سب کی بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ تفصیل کے بارے میں ہمیں شاید دستیاب ہیں اور ایک بار نہیں آج دوسری بات ہمارے اس دورہ علمیا میں وہ ہمیں مستفید کر رہے ہیں تو اپنے دکتورے کے ڈاکٹریٹ کے تعلیمی مراحل سے وقت نکالنا اتنا مشکل ہے مجھے اس کا تھوڑا سا اس لیے اندازہ ہے کہ جس عظیم عالمی اسلام یونیورسٹی میں وہ یہ تعلیمی مراحل طے کر رہے ہیں کبھی ایک زمانہ تھا کہ میں اور شاید اکٹھے چلیے کے مرحلہ میں تھے گریجویٹ کے مرحلہ میں اور وہاں تعلیم کے جو اوقات ہیں اور جو اساتذہ کی ڈیمانڈ اور طلبے ہوتی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں پورا کرنا بہرحال میں اللہ تبارک و سے اور آپ سب کی طرف سے ان کے لیے دعاگو ہوں کہ جو ٹائم انہوں نے ہمارے لیے نکالا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے تعلیمی مراحل میں انہیں اور زیادہ کامیابی نصیب فرمائے اور با باپ جب بھی ہمیں دورہ علمیا جب تک بھی وہ یہاں ان کا قیام ہو ہمیں اپنے علم سے مستقل کرتے رہیں تو بلا کافی اس نشست میں تصویر کے اصول کے بارے میں وہ اپنی گفتگو کا آماز ہیں کہ سامنے داکٹر حافظ. حافظ الحمدللہ رب العالمین المین والسلام علی سید المسرین اما بعد میرے بھائیو آج کی مجلس میں دوسرا قاعدہ ہمارا چل رہا ہے کہ تفسیر الصحابی صحابی حجہ کے صحابی کی تفسیر حجت ہے اور اس قیدے میں مثالیں جو ہیں تین پہلے دی جا چکی ہیں چوتھی مثال ہے اور اس کا عنوان ہے تفسیر صحابی کے نس اور دوسرے صحابی کی تفسیر کے مخالف ہونے کی وجہ سے حجت نہ ہونا تو یہ ایٹ پڑھیں گے کہیم بھائی پڑھیے کون سی ایٹ ہے جی ہاں ہاں یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا برل اللہ جاتا ہے فا ہے برل بھی انفسینا بھی انفسینا یہ خاں فا ہے چلیں اس استعد کا ترجمہ کرتے ہیں ولدین تو خو ن کم وہ تم میں سے کیا ہو جائیں فوت ہو جائیں وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں یا درون ازوا اور بیویاں چھوڑ جائیں یعنی خود فوت ہو گئے ہیں لیکن بیویاں حیات ہیں زندہ ہیں اب بیوی بی کا کیا فرض ہے خاون کے فوت ہونے کے بعد کیا کرے عزت گزارے کتنی عزت میرے بھائی ہو چار, چار مہینے دس دن یا تو رف بسنا انفسینہ وہ انتظار کریں گی اربات چار مہینے اور 10 دن یہ حکم ہے اس عورت کا جس کا ہاون فوت ہو چکا ہے اب یہ ایس اپنے معنی میں بالکل واضح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ایسی ہو جس کے پیٹ میں کیا ہو بچہ ہے یعنی کہ حمل کی حالت میں ہے اس کی عزت کتنی ہوگی یہ ایک سوال ہے جی تین ہے یعنی کہ جیسے آپ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے ایسے اختلاف صحابہ اکرام کے مابین بھی تھا اس مسئلے میں کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب اس کی عدت کتنی ہوگی کچھ صحابہ کے یہ کہتے تھے کہ اس کی عدت وہ مدت ہوگی جو زیادہ دور کی ہے یعنی کہ اگر خاون پھوت ہوا ہے اور اس کا چار مہینے دس دن کے بعد بچا ہو گیا ہے چار مہینے دس مہینے گزر گیا ہے لیکن بچہ ابھی تک اس کے پیٹ میں ہے بچہ ابھی تک پیٹ میں ہے تو اب اس کی عدت کیا ہے بچہ پیدا ہونا چاہے وہ آٹھ میں نہیں لگ جائیں چاہے نو میں نہیں لگ جائیں ٹھیک ہے دور کی مدت یعنی کہ یہ موقف ہے جناب علی کا اور عبداللہ دل عباس کا کس کے صحابی کا ہے کیوں چھوٹے کس کے صحابی کا یہ موقف ہے ایک منٹ جن سے کچھ پوچھنا جی نہیں جی جناب یہیں کا موقف ہے بلا میرے بھائی دیکھیں اتنی دیر سے میں آپ کے ساتھ ہوں پھر بھی آپ سب لوگ مجھے ٹائم نہیں دے رہے بظاہر آپ نے مجھے ٹائم دیا ہوا ہے لیکن نکل جاتے ہیں آپ کہیں اور جی چھوٹے جناب علی اور دوسرے جی آپ آب ابھی ابن عباس ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ وہ عورت جس کا ہان پھوت ہو جائے اس کی عزت جب سے اس کے پیٹ میں بچا ہو وہ ہے جو دور کی ہے اگر بچہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس کی عدت ہے اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا ہے مثلا خام فوت ہوا تو اسی دن بچہ پیدا ہو گیا اب عدت کیا ہے چار مہینے دس یعنی کہ اس نے دور کی جو عدت ہے وہ گزارنی ہے جبکہ جناب ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا اور بن عباس آتا مسعود کا یہ موقف تھا کہ اس کی عدت جو ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے وضاح حمل ہے چاہے خامد کے فوت ہونے کے ایک منٹ بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے ادھر فوت ہوا ادھر وہ پریشانی کے عالم میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور ایسا ہو جاتا ہے کئی بار تو اب اس کی عدت ادھر ہی ختم ہو گئی ہے خامن کے فوت ہونے کے ایک منٹ کے بعد اس کی عدت ختم ہو چکی ٹھیک ہے میرے بھائی یہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس, اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اس عورت کے بارے میں ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے اس کی سب کے نزدیک چار مہینے دس دن ہے آئیے اب دو جائزہ لیتے ہیں ابو حریرہ اور عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی عدت وضاعی حمل ہے ان کے بچے کا پیدا ہونا ہے اور عبداللہ ابن عباس اور جناب علی یہ ان کے جو ہاشمی خاندان کے رکھنے کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں ابن عباس اور جناب علی یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا رکھتے ہیں جچا داد تو یہ دونوں چچاد آپس میں کزن ہیں یہ کہتے ہیں اس کی عدت جو ہے دور کی ہے تو آئیے ذرا اب پہلی روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جو جناب علی کے بارے میں ہے اور جو جناب علی کے بارے میں ہے اس کو روایت کیا امام قبری نے جناب علی کے بارے میں پہلی روایت ذکر کرنے لگا ہوں روایت باقاعدہ حوالہ دینے لگا ہوں آپ کو ویسے تو مختصر آپ کو بتا چکا ہوں اسی کی تفصیل ہے کہ جناب علی کی جو روایت ہے وہ قبری میں آتی ہے امام قبری نے اپنی تفصیل میں اسے نقل کیا ہے مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں مغیرہ بن مقسم اگر کو لکھنا چاہے مغیرہ بن مقسم ایک منٹ ایک تھا یہ دیکھیں تو آپ نے لکھ لیا ہوگا یہ ہے مقسم مغیرہ اور بھی کہتے ہیں ان کے نام کا لکھنا چاہیں ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا کہتے ہیں کہ میں نے شاہ بھی سے کہا شابی کے نام کا مطلب دیکھنے یہ تابعی ہیں ہے شابی یہ مغیرہ بن مقصد غبی کہتے ہیں مغیرہ بن نسم غبی کہتے ہیں میں نے شابی سے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ علی کا یہ موقف تھا کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچا ہو وہ دور کی عزت گزارے گی میں یہ نہیں مانتا کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ انہوں نے ایسے کہا ہوگا تو شابی نے کہا مانو اچھی طرح مانو ان کا بالکل یہی موقف تھا ان کا یہی موقف تھا شادی صاحب ہی ہیں صابے کی شاعری سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو کہہ رہے ہیں بالکل ان کا یہی موقف تھا ان کا موقف یہی تھا کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ دور کی ادھر گزارے گی اور انہوں نے دلیل کس کو بنایا کسی عہد کو ان کی دلیل کیا یہ دی ان کی دلیل یہ دیکھو حمل والیاں کیا حمل واریاں الی کا رحمت کر بھی آیا تھا نا اس کا درجہ کیا ہوا تھا والے مرد تھا کلو یہ بولتے آگے الا ہماری حمل واڑیاں ادل اُن کی عزت کیا ہے تو یہ روایت کس کے بارے میں ہوگی جناب علی کے بارے میں اس روایت سے پتہ چلا جناب علی کا موقع یہ کس کتاب میں آئی ہے کیوں رمجیت بھائی تبری میں تبری میں تفصیل تبری میں آئی ہے چلیں دوسری روایت اسے روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم نے کسی روایت کیا امام بخاری اور امام یہ کس کے بارے میں ہوگی کس صحابی کے بارے میں ابو کا ذکر بھی آ جائے گا عبدالبن نباس کا ذکر بھی اس میں آ جائے گا نہیںکر اصل میں دو موقف الگ الگ ہیں موقف الگ الگ ہیں لیکن اس رویت میں موقف آئے گا ابو خیرا کا عبد الحمیر کا اگرچہ موقف الگ الگ ہے میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن ایک بات میں ان دونوں کو موقف سامنے آ رہا ہے روایت بیان کرنے والے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمان ابو سلمہ عبد الرحمان بن اوف کا نام سنا ہوا ہے نا آپ نے عبد الرحمان بن عوف جو ہے ان کے بیٹے ہیں یہ ابو سلمان بن عبد الرحمان یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کے پاس ابو سلمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کے پاس بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے فتوا دیجیے اس عورت کے بارے میں جس نے اپنے خامن کے فوت ہونے کے 40 دن کے بعد بچہ جنم دے دیا ہے آدمی آ کے مسئلہ کس سے پوچھا ارچد بھائی کس سے پوچھا ہے مسئلہ عبداللہ اللہ عباس سے کیسے مسئلہ پوچھ رہے عبداللہ عباس سے کیا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے فتوا دیجیے اس عورت کے بارے میں جس نے اپنے خامن کے فوت ہونے کے چالیس دن کے بعد بچہ جنم دے دیا ہے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کی عزت دور والی ہے اس کی عزت دور والی ہے کیا ہے وہ چار مہینے دس دن کیونکہ بچہ جلدی پیدا ہو گیا ہے اب یہ چھوٹی اب دور والی کیا ہوگی چار مہینے دس دن تو ابو سلمہ بن عبد الرحمان نے کہا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے اس کی عزت تو وہ اولاد اجل النا ہی اغوان ہے اس کی عزت کیا ہے کہ حمل والیاں ان کی عزت یہ ہے کہ اپنا حمل بچہ پیدا کر دیں یہ ان کی عزت ہے تو یہ ان کے عبداللہ ابن عباس کو کس نے ٹوکا ہے یہاں پہ ابو سلم تھا بھی تو ان کی بات ہم نہیں کرتے فی الحال لیکن اس کے بعد ابو رحرا نے بول کے کہا وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے میں تو اپنے بتیجے کے ساتھ ہوں کون ہے وہ ابو سلمان ابو رحرا کہہ رہے ہیں میں اپنے بتیجے کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ اب ان کے ابو رحرا جو ہے مخالفت کر رہے ہیں عبداللہ نی عباس کی عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو اپنے غلام قریب کو بھیجا امر سلمہ کی طرف ان سے مسئلہ پوچھ کیا ہو عبداللہ اللہ ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو کس کے بارے بھیجا ہے امر سلمہ کی طرف ان سے مسئلہ پوچھ کیا ہو امر سلمہ کون ہے کیوں بھائی چھوٹے امر سلمہ کون ہے نہیں بھائی اور کوئی نہ بولا کرے پلیز جی جی آپ موبائل والے سلما کون ہے بتیجے ہیں موبائل جیب میں ڈالیں گے پھر غلط جواب نہیں دیں گے آپ ان شاء اللہ یہ موبائل کی وجہ سے ہوا ہے جی ہاں جی بھائی امر سلم کون ہے جی امنین ہے بل نبی سلم کی بیگم ہے میری آپ کی ماں ہے بھائی ٹھیک ہے تو عبداللہ عباس نے قرائد کو اٹھا تو امر سلم کے پاس جاؤ دیکھنے صبح آئی السلم صبح آئیے کا مطلب لکھنے دکھیں نہ دکھیں آپ کی ودی کہ صبح اسلم جو تھی ان کا خان فوت ہوا چالیس دن کے بعد بچہ جنم دے دیا اور ان کو نکاح کا پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کروا دیا تو کیا یہاں سے کیا لگ ہوا کہ حمل والی والے اور کتنی ہوئی اچھا اس سارے قدیے کا تفصیل سے کیا تعلق ہے تفصیل سے یہ تعلق ہے کہ جو ایت میں نے لکھی ہوئی ہے ولدین تو فون امین ادوا جا اس میں حمل والی عورت شامل ہے کہ نہیں شامل اس میں داخل ہے حکم میں نہیں شامل نہیں شامل نہیں شامل یہ اس کے لیے حکم ہوا اس عورت کے لیے خان فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا حکم یہاں پہ آ رہا ہے سورج تلاب اس کا مطلب ہے جو جس عورت کا خان فوت ہو جائے وہ دو طرح کی ہے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو اس کا حکم یہ ہے چار مہینے کا سنام وہ ہے جو ہمارے پاس ہے اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے اب تو یہ ان کی اس لحاظ سے اس ایپ کا طلب تفسیر سے بنتا ہے کہ یہ ایج جو ہمارے سامنے ہے اس میں وہ اور داخل ہے کہ نہیں داخل اس کے پیٹ میں بچا ہے تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ وہ داخل نہیں ہے اور یہی موقف ہے کس کا ابو بہرہ کا اور, اور عبداللہ اللہ ابن مسود کا عبداللہ ابن مسعود تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ میں مبالعہ کرنے کے لیے تیار ہوں کیا کہتے تھے میں مبالہ کرنے کے لیے تیار ہوں یہ ایس اس, یعنی اس کا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں عام بات ہوئی ہے اور بعد میں آئی ہے اس نے بتا دیا کہ حمل والی عورت کا حکم الگ سے ہے تو اب میرے بھائی جو تفسیر ہے جناب علی کی اور جو تفسیر ہے جناب عباس کی وہ مخالف ہے اس ایت کے گنا سے نس کے بھی مخالف اور دو صاحب تفصیل کے بھی مخالف کون سے دو صحابی سبھی صاحب جن کے مخالف ہے ان کی تفصیل اور مسود باقی لوگ نہ بولا کریں ٹھیک ہے جس سے پوچھا جائے ٹھیک ہے بہت اچھا جواب اللہ آپ کو دے تو میرے بھائی اب یہ سمجھے نا مفہوم پہل مشکل اگر خاص بھی ہو جاتی ہے بس تو پھر آم کا مخوم واضح رہتا تو واضح اپنے تو واضح آم آم آم ہے واضح ہے بالکل اپنے واضح مکو سے الگ ہوتا ہے بالکل ہے یہ ایڈ جو ہے تو فون کو یہ عام ہے لیکن دلیل نے ایک اول والے اور کو الگ کر دیا بس دلیل تو الگ سکتی ہے نا ہم نہیں الگ سکتے سے بیٹھے بیٹھے سمجھے نا تو کر سکتی ہے تو ایس آئی ہے ٹھیک ہے نا باقاعدہ ایس آئی ہے دوسری نص آئی ہے جس نے نص کو خاص کرنے کی اجازت ہے نص نے بتایا ہے کہ اس حکم میں وہ عورت شامل نہیں ہے جس کے پیٹ میں بچا ہو یہ تو سرجیت بھائی اب مجھے بتائیے کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا حکم کس ایت میں ہے کیا یہ کون سی آئے گا ہماری جگہ ہونا یہ اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے خان فوت ہو جائے وسیم بھائی اس کا حکم کہاں پہ آیا ویز ارون ازوا جی تسن حسین تو کن دو صحابہ کرام کی تفصیل جو ہے یہاں پہ درست نہیں نکلی ان کا نام کیا ہے کیوں شعیب بھائی کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا اسماعیل بھائی ان کی تو صحیح نکلی ہے جی اچھا اور یہاں سے ایک اور چیز بھی پتا چل رہی ہے کہ جنابی علیح سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہمارے معصوم اماموں میں سے ہیں یہ موقع صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں نا ہمارے بارہ امام معصوم ہیں تو یہ معصوم نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ عبداللہ عباس بھی آنے بیٹھ بیچے ہیں وہ بھی معصوم نہ ہوئے ٹھیک ہے تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق دیکھا جاتا ہے ہاں بالکل یہ بہت اچھی بات ہے بھائی شاہی وہ سی کچھ ہے جناب ابو خیرا کے بارے میں کچھ بھائیوں کا یہ موقف ہے یعنی کہ ہماری فقہ حنفی کی کئی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ ابو حیرا جو ہے وہ صرف فقی نہیں تھے یعنی کہ بہت بڑے عالمی دینی تھے جن کے پاس گیر عظلم ہوتا ہے فقہ کا وہ نہیں تھے اور فقہ سے مراد یہی احتام ہوتے ہیں یہ حمل محمل طلاق نماز زکات کے مسئلے ہوتے ہیں ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ فقہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ان کا مطلب یہ فقی نہیں تھے یعنی کہ وہ حدیث جو سنتے تھے وہ آگے پہنچا دیتے تھے حافظ سے توتے کی طرح یہ کلام آفرمائے لیکن توتے کی طرح لیکن سمجھ وغیرہ طرح نہیں تھی استفل اللہ استفل اللہ استف اللہ تو یہ روایت آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ وہ فقیر تھے وہ فقی تھے ٹھیک ہے ان کا عبداللہ عباس اخلاف ہوا اور بات کیوں کی صحیح انتری اچھا ایک اور چیز بھی آپ یہاں سے آپ کو ملے گی کہ صحابہ کرام میں اصطلاب پیدا ہوا ہے وہ را اور عبدالحمد عباس میں مسئلہ کہاں کا کیا ہوا ہے حدیث سے ہوا ہے حدیث سے آلو ہوا ہے امر نے روایت نام کی ہے اور وہاں کے ساتھ سر سکار دیا ٹھیک ہے تو یہ بہرحال یہ ہماری مثال تھی جس سے آپ چوتھی مثال پڑھیں آپ نصول اللہ بھائی پڑھیں چوتھی مثال صحابی کا نس نسخ یہ اوپر نقص لکھنی ہے تاکہ آپ کو یاد رکھے یہ نس اگر اس کے اوپر یاد لکھنے اگر نیچے آپ نے لکھی ہے تو تیر دے دیں تاہم دے دیں یہ ایت آپ کی لکھی ہونی یہ کس نس کی مخالفت ہے یہ جو میں جو ایت لکھی ہوئی ہے وہ اس کی تفسیر میں کس نس کی مخالفت ہو رہی ہے بہ لال کا ہمارا جی نسرے صحابی کا نس اور دوسرے صحابی کی تفسیر کے مخالف ہونے کی وجہ سے اجتق نہ ہونا دوسرے صحابی کون ہے یہاں پہ ابو رحرا سے مسود لکھنے اس کے اوپر بے بیچک یا کہیں لکھا ہوا تو تین دینے کا از کم اس سائڈ پہ اور جو شروع میں آپ نے پڑھا چوتھی مثال تفصیر صحابی کا یہ کون سے دو صحابی ہیں علی اور عبداللہ بن عباس اللہ کو خیر دے پھر سن لیں چوتھی مثال تفصیر صحابی کا یہ کون سے صحابی ہیں جناب علی اور عبداللہ بن عباس تفسیر صحابی کا نس یہ نس کون سی ہے اور دوسرے صحابی ابو ریرب نے مسعود کی تفسیر کے مخالفت ان کی وجہ سے ہونا تو محرال یہاں پہ جناب علی کی اور دلیہ مسود کی تفسیر خجب نہیں قرار پائی کیونکہ وہ نفس کے بھی مخالف ہے اور صحابہ کرام کی نفسی کے بھی مخالف ہے اسی لیے امام نبوی کہتے ہیں یہ دکھے یہ نہ دکھے آپ کی مرضی ہے امام نبوی کہتے ہیں کہ جماہیر علماء کرام پہلے بھی بعد میں آنے والے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ اس کی عزت ختم ہو چکی ہے چاہے ادھر اوسط دیا گیا ہو مریض کو اس کے خان کو اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا ہو تو وہ حلال ہو گئی ہے نکاح کے لیے اور کہتے ہیں یہی موقف ہے امام حنیفا کا بھی امام مالک کا بھی امام شافی کا بھی امام اما <تصفيق> سمجھے یہ مسئلہ امام نووی نے امام نومی نے میں سوچ رہا تھا جب کریم بھائی کہاں ہے نظر نہیں آ رہے اب ادھر آ گئے اب ادھر آگے نو ابھی ٹھیک ہے میں پاکستان میں جہاں پڑھتا تھا وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے ایک دفعہ دستی کر دی اور اس لفظ کو پڑھ دیا نودی کیا پڑھ دیا نودی یہ نووی ہے لفظ ربض کیا ہے نووی تو ہمارے ایک استاد تھے وہ مزاحیہ قسم کے تھے انہوں نے ہمیشہ اس کا نام رکھ دیا تھا طالب علم کا نودی طالب علم کا نام ہی نودی ہو گیا تھا اس لیے دھیان پہ روح کیا ہے نووی چلیں جی اس مثال سے ہم پارک ہو گئے اب ہم آتے ہیں اگلے قیدے کی طرف یہ میں جس قیدے کی تعریف کر رہا تھا بہت زیادہ وہ اس کے بعد میں ہمارا کے ساتھ لیکن یہ بھی بہت اہم ہے لیکن جو اس کے بعد آنے والا وہ اس سے بھی اہم ہے میں سمجھا تھا شد وہ آنے والا لیکن یہ تھوڑا سا اس سے پہلے والا ہے یہ اس قیدے کا تعلق ہے ناسخ منسوخ سے کس چیز سے تعلق ہے تو ناسخ منسوخ سے پہلے چلے پہلے ترتیب سے پڑھتے ہیں عربی میں کوئی بھائی پڑھے گا جی بھائی عربی میں پڑھے کیا لکھا ہوا یہ قیدا نمبر تین ہاں اور اردو میں کیا لکھا ہوا ہے جی عبد القیم بھائی پڑھیں کیا اردو نہیں آتی استعمال کی بنیاد پر کسی آیت کے ہونے کا ناقابل قبول ہے کچھ دکھائی تو ہو نہیں آئی اردو میں میری بھی یہیں بات چلے اچھا اہتمام کی بنیاد پہ دیکھیے احتمال, احتمال, احتمال کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ امکان ہے ممکن ہے اندیشہ ہے خطرہ ہے یہ اس کو احتمال کہتے ہیں احتمال کی بنیاد پہ کسی ایت کے منسوخ ہونے کا دعویٰ ناقابل قبول ہے کیا مطلب یعنی کہ کوئی ایت آپ کو اپنے مخالف لگی آپ کے مذہب کے قید یا شاید منسوخ ہوگی یہ بیٹھے بیٹھی بیٹھے بیٹھی کوئی دلیل نہیں کوئی آپ کے پاس چیز نہیں بس بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہوگی منسوخ ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے چل کے آئے گا کہ ہمارے جو فکا ہنفی ہے اس کے ایک امام ہیں ابو الحسن کرفی کیا نام ہے کرفی <تصفح> آج یہ کرفی کا یاد رکھنے باقی سارا چھوڑ گی یہ کرفی کہاں یہ آپ کے کام آتا رہے گا تک کسی بھائی کو سن جانا ہو تو کام آ جاتا ہے یہ ایک جہاں پہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جو بھی جی, جو ایت سنیے دھیان سے کیا کہہ رہے ہیں جو ایت ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی وہ یا منسوخ ہوگی کیا ہوگی منسوخ <تصفح> یا منسوخ ہوگی یا مرجو ہوگی یا اس کی تعویل کریں گے جو بھی ایت ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی کیا ہوگی <تصفح> منسوخ ہوگی یا پھر کیا ہوگی مرجو ہوگی یا کیا ہوگی ہو ہو اس ہو کی تعویل کریں گے اور مصر کے ایک عالم دین ہے ان کا نام ہے محمد رشید رضا کیا نام ہے انہوں نے کہا کاش یہاں ایک چوتھی بات بھی کہہ دیتے یہ <coughs> کہہ دیتے کہ جو ایت ہمارے مدد کے مخالف ہوگی یا <coughs> تو منسوخ ہوگی یا مرجو ہوگی یا <coughs> اس <coughs> کی تعویل کی جائے گی یا پھر ہم رجوع کر لیں گے اگر کبھی یہ بھی کہہ دیتے تو کیا تھا یعنی کہ قرآن پاک کی ایٹ کے اوپر آپ منسوخ کا حکم لگانے کے لیے تیار ہیں اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کتنی بڑی ضرورت آئی یہ؟, یہ بہت بڑی ضرورت ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو ہنفی ہو ہمبلی ہو شافی ہو مارکیٹ سب مارے بھائی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان میں سے جس نے یہ بات کہی ہے یا اس کو اوپر عمل کیا یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ قرآن سب سے اوپر ہے تو یہ ایک قاعدہ اس طرح کی باتوں کے دی روک کو روکنے کے لیے ہے تفصیل آگے آئے گی برحال پھر پڑھ لیں ایک دفعہ فہیم بھائی پڑھیے گا اردو میں اعتماد کی بنیاد پہ منسوخ, منسوخ ہوگی جیسے انہوں نے کہا جن کی مثال میں نے دی ہے تو چونکہ وہ ہمارے مذہب کے مخالف ہے اس لیے منسوخ ہوگی <laughs> یہ کوئی بات ہے کرنے والی آپ کا مذہب کیوں نہیں منسوخ ہوگا کبھی بھائی آگے اردو میں پڑھے کیا لکھا ہوا ہے کسی <سؤال> آیت کے منسوخ ہونے کا دعویٰ اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب واضح دلیل سے یہ ثابت ہو جائے یا ناسک و منسوخ کے مابین تسلیم کی کوئی شکل بات نہیں یعنی کہ یا تو واضح دلیل ہے جائے کچھ صحابی کہہ دے کہ یہ ایت منسوخ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول بتا دیں یہ ایت منسوخ ہو چکی ہے یا دو ایتے ہیں یا ایک ایت اور ایک حدیث ہے وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور اس قدر ٹکرا رہی ہے کہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے آپ دیکھیں نا یہ تو ایسے بھی بظاہر ٹکرائی تھی جن کے بھی ہم نے تفصیل کی ہے یہ ایپ کہہ رہی ہے کہ حمل والی کی عزت کتنی ہے بچے کا پیدا ہونا ٹھیک ہے اور وہ ایپ کہہ رہی ہے کہ جس کا ہان فوت ہو جائے اب بظاہر تار یہ لیے چھاپہ کو مشکل پیش آئی لیکن دونوں میں جمع ہو گیا اگر حدیث سے رجوع کرتے ہیں اللہ کے رسول سے تو حدیث نے مسئلہ حل کر دیا کہ اس سے مراد کچھ اور ہے اس سے مراد کچھ اور ہے آپس میں کوئی لگاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم جاتے ساری کہہ دیں جی یہ تو خالا تھا کہ ایک منسوخ ہے نہیں ایسے کام نہیں کرتا ایسے کام نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کسی عید کے منسوخ ہونے کا دعویٰ اردو پھر یہ پڑھنے کسی عید کے منسوخ ہونے کا دعویٰ اس کو تسلیم کیا جائے گا جب واضح دلیل سے ثابت ہو جائے یا ناسخ منسوخ کے مابین تقبیر کی کوئی شکل باقی نہ رہے کون سا بھائی ہے جو اس موضوع ناسک منسوخ کو سمتا ہی نہیں ہے آپ کیا کریں نہیں وہ ابھی بات کرتے ہیں بتائیں کہ کون نہیں سمجھتا جس کو پتا ہی نہیں منسوخ کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں بعد میں اللہ تعالی خود ہی اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں اور نیا حکم نازل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس جو پہلا حکم ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ ختم ہو گیا کینسل ہو گیا کینسل کینسل ہو گیا اور ناسخ جو ہے وہ حکومت جو کینسل کر رہا ہے جو نیا آرڈر آ چکا ہے پہلے آرڈر کو کیا کہیں گے منسوخ اور جو بعد میں آیا اس کو کیا کہیں گے ناسخ, ناسخ, ناسخ اب سمجھ گیا میرے بھائی <laughs> <laughs> اب یہ جو لکھا ہوا کتاب میں یہ پڑھیں گے کون سے بھائی یہ آپ آخر میں جو چار بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں سے یہ بڑی داڑھی والے بھائی میرے ہیں جن کی داڑھی میری طرح دا ہی ہے چلیں جی اردو نہیں آتی آپ چار میں سے کس کو آتی ہے اردو جی ایک तो سے بڑھ کر ایک ہے نہ آنے میں یا آنے میں ایک بات پڑھیں گے اونچی بات نسخ علماء کی اسلام میں ہے نہیں ہے نسخ علما کی اسلامی دیکھیے نا جو بعد والا آرڈر ہے اس کو کیا کہتے ہیں ناسک جو پہلے والا آرڈر ہے اس کو کیا کہتے ہیں منسوخ اور اس یہ جو ناسخ منسوخ کا چکر ہو رہا ہے اس چکر کا نام کیا ہے نسخ نسخلشن کینسلشن یہ <muchil> صحیح طلبہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کاروائی کا نام اس کاروائی کے نام کیا ہے نسب ہے جی ہاں نسک علما کی اسلامی نس سے پہلی نس سے مراد کیا ہے قرآن قرآن یا حدیث پہلی نس سے ثابت شدہ حکم کو یعنی کے پہلے آرڈر کو بعد میں آنے والی نس سے زیل کر دینا یعنی کینسل کر دینا ٹھیک ہے جی اور جو کینسل کرنے والی کرنے والا آرڈر ہے جو بعد میں آیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور جو پہلے والا اس کو کیا کہتے ہیں <سؤال> <زوانسو> خو <سؤال> خو اللہ کو ذہ کر دیں اچھا جی یہ دیکھیے ذرا ایک ہے آپ کے پاس یہ اکثر بھائی تو جانتے ہوں گے کچھ بھائیوں کو شاید پتا نہ ہو بتا دوں شاید کئی بھائی اس موضوع کو پہلی بار سن رہے ہوں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کینسل کیا جا رہا ہے شاید شریعت میں کوئی کمی کی دلیل ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے اسلام جب شروع میں آیا تھا لوگ نئے نئے تھے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے پھر اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ غلط حکم تھا نہیں نہیں, نہیں, نہیں. ناؤز بلا یہ نہیں سوچنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہلے یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ ہونا چاہیے اور اب لوگ آگے آ چکے ہیں اسلام کو سمجھ چکے ہیں اب اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اب نیا حکم دینا چاہیے پہلے آپ کو ختم کر دینا چاہیے ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ یہ سن لیں بار بار کہ ایشیا لوگوں کا اور یہودیوں کا یہ دن ہے کہ شاید یہ کاروائی جو ہے کہ نعوذ باللہ پہلے اللہ کو علم نہیں تھا پھر بعد میں احساس ہوا کی غلطی ہے تو پھر نیا حکم دیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کفری عجم اللہ ہے جملہ بولنا بھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی پہلے حکمت یہ تھی کہ اتنے سالوں تک اتنے وقت تک یہ رہے اور اب لوگ اسلام میں مضبوط ہو چکے ہیں اب یہ حکم ختم کر کے نیا حکم دے دیا جائے اللہ کی حکمت ہے چلیں اب یہ دیکھیے ذرا ختم ولی اللہ یہ دیکھیے گا حضرات سے اس کا کیا ترجمہ ہے کون سا بھائی کرے گا آپ کیا کریں جس کو ترجمہ آتا ہے جی کریے ولی لوگوں پہ اللہ کے لیے لوگوں اللہ کے لیے اللہ کی خاطر اللہ کے لیے الناسی لوگوں پہ فرض ہے حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا ہاں جی کس پہ فرض ہے سب لوگوں پہ نہیں سب کا ہے سب کا ہے یہاں تک سب کا ایسے ہی ہے نا یہاں تک سب کا ہی ہے نا کہ اس میں سب آ غریب امیر بیمار سب آ اس میں سب لوگوں پہ فرض ہے بیت اللہ کا حج کریں آگے اللہ نے کہا کہ یہ پھل اس کے اوپر ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اب کون سا بھائی مجھے بتائے گا کوئی جس ہاتھ کھڑے کا بولنا نہیں ہے کون سا بتائے گا اس میں ناسک کون سا ہے منسوخ کون سا ہے جی بھائی ارے کیا کہہ رہے ہیں کوئی اور بھائی بتا دے گا آپ کو نہیں آتا تو چلے جی کون بتائے گا جی وہ اوپر وہ اب یہ کہہ رہی ہے نا آپ اب تعریف کو دوبارہ پڑھیے اب تعریف کو دوبارہ کون پڑھے گا جی سبھی بھائی آپ پڑھیے ہاں جی سنیے پہلی سے ثابت شدہ حکم کو بعد میں آنے والی یہ بعد نہیں آئی اکٹھا رہا ہے یہ تو یہاں ناطو منسوخ کا کوئی چکر نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میں نے اس لیے جہاں سے پڑھیں پہلی ناسخ صاف شدہ حکم کو بعد میں آنے والی نس سے ختم کرنا یعنی کہ ایک حکم پہلے آیا دوسرا پھر کبھی آیا بعد میں یہ تو کچھ آیا ہے اس کو ناسخ منسوخ نہیں کہتے یہ تو وضاحت ہے پہلے جملے کی بس سمجھ رہے ہیں تو یہ اس کو ناسخ منسوخ نہیں کہتے اس کو یہ دیر میں رکھیے گا چلیں گے اور یہاں تھوڑی سی یہ بتا دو اس علم کو جاننے کی اہمیت کیا ہے اس علم کو جاننے کی اہمیت کیا ہے اے اے اے ابو خیسمہ ہیں ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب العلم کتاب علم ہے ابو خیسمہ کی کتاب یہ لکھے نہ لکھے آپ کی مرضی ہے یہ اہمیت ہے لیکن اچھی بات ہے جو نہیں لکھنا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابو خیسمہ کی کتاب ہے کتاب العلم اس میں لکھتے ہیں کہ جنابی علی ایک جگہ سے گزرے تو ایک آدمی باز کر رہا تھا کیا کر رہا تھا علی نے پوچھا ناصف منسوخ کا علم جانتے ہو کہنے لگا نہیں فرمایا میں حلکتا ہلکتا اپنے آپ کو بھی ہلاک کر رہے ہو لوگوں کو بھی ہلاک کر رہے ہو ٹھیک ہے آج آپ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تین دن کے لیے چالیس دن کے لیے اور کتنا علم ہوتا آپ کے پاس جی جی اچھا چھ نمبر آپ کو آتے ہوتے ہیں نہیں میرے بھائی دیکھیں آپ تبلیغ ضرور کریں لیکن پہلے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں فی الحال آپ کا اگر آپ کو وقت ہے نا آپ کے پاس ماشاءاللہ تو پھر اگر وقت ہے واقعی نا آپ کے پاس پیسہ بھی ہے تو فی الحال آپ مدرسے میں جائیے بقاید داخل میں ہو سکتے روز پڑھنے جائیے شام کو گھر میں واپس آئیے بیگم کا آپ بھی ادا کریں درسے میں علم بھی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد ابلی کری جائیے یہاں پہ جناب علی کیا کہیں حلقتا ہلکتا خود بھی ہلاک ہوگا دوسروں کو بھی ہلاک کیا تم نے سمجھے بھائی اسی طرح امام شاہ فرماتے ہیں جہاں پہ کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرے جبکہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ناصر کون سا ہے منسوخ کون سا ہے تو بہرحال یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جی ابھی چلیں گے آگے آئے گا جی آئے گا آگے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آگے آئے گا میرے بھائی کی ہوتی ہے جلدی پیشہ چاہ رہے ہیں آپ کیا ہوا جی یہ نسک کی شرائط نسک کی شرائط کیا شرطیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مانیں گے کہ یہ ناسک ہے یہ منسوخ ہے ورنہ اگر شرطیں نہیں لگائیں گے تو جیسے آپ نے سیت کو منسوخ کر دیا تھا تو ایسے ہی کتنی ایتیں منسوخ ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ ضروری ہے ایک تو پاس میں آیت آئے تھے کہتے ہیں آیا تو سیف تلوار والی آیت کس کو پتا ہے وہ کون سی آیا تلوار والی تو بھائی بتا سکتا ہے اللہ خرچکے آپ کو کہ مشرکوں کو قتل کرو جدر بھی پاؤ اس ایپ سے کئی علماء کرام نے 120 سو ایتوں کو منسوخ قرار دے دیا یہ کہ جس ایپ میں بھی یہ آیا نا کہ مشرکوں سے راج کرو ان کو چھوڑ دو درگزر کرو یہ بھی منسوخ وہ بھی منسوخ کیونکہ تلوار کاٹ رہا تو کیا میں کتنی ایتیں منسوخ کر ڈالیں 120 سو کے قریب کیوں یہ قواعد کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان قواعد کا خیال رکھنے کی وجہ سے منظوری کرا دیتے جاؤ جبکہ منصور ناصر منصور پالی ہیں بہت کم ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے ایسی آئے چلیے چلتے ہیں آگے نسخ کی شرائط اس لائن میں کون سا بھائی ہے جس کے اردو ہے آب آئی آب آئی آب کی اردو اچھی ہے تو سن وہ آخر میں ہاں بھائی آپ کی اردو اچھی ہے آپ ہی کی نہیں وہ آخر میں وہ پڑھتے ہیں چلے پڑھیے جی قرآنی قرآنی کسی قرآن اور جملہ کی منسوخ ہونے کا دعویٰ دو سورتوں میں ایک سورج میں قابل قبول ہوگا ہاں کسی آیت کے اوپر منسوخ کا حکم ہم تب مانیں گے جب اس میں دو شگلوں میں سے دو حالتوں میں سے ایک ہاتھ پائی جائے یا یہ یا وہ یا پہلی یا دوسری دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے یا یہ پائے گا یا وہ پائے گا تب ہم منسوخ مانیں گے بنا منسوخ نہیں مانیں گے ہم جی بھائی جب یا جملے کی کی واضح اور کوئی نبی وسلم کہہ دیں یا کوئی صحابی کہہ دیں اور واضح طور پہ کہے کہ یہ ایتر منسوخ ہے اور یہاں پہ بھی ایک چیز ذہن میں رہے کہ پرانے جو لمات تھے صحابہ کرام وغیرہ وہ منسوخ کا لفظ اس کے اوپر بھی بول دیتے ہیں جس کے اوپر آپ نے بولا ہے یہ آپ بھی اصطلاح ہے اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جو, جو اب ہم نصب کہتے ہیں یہ اصطلاح بعد میں ہم نے ان کو رکھی ہے اس اصطلاح کی وجہ سے پہلے لوگوں کو غلط نہیں کہیں گے ہم لیکن ہم یہ وضاحت کر دیں گے کہ ان کی منسوخ سے مراد وہ منسوخ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں سمجھے نہیں بھائی بس وہ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا, کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا منسوخ سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے حکم میں کچھ تفصیل آ گئی ہے پہلے لاجنا تھا سب کے اوپر حج فرض ہے اگلے جملے میں مثال دی ہے سب کے اوپر نہیں ہے کچھ لوگ کے اوپر فرد ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی کئی دفعہ وہ منسوخ کا لفظ پرانے علمائی کے نام جو وہ بول دیتے ہیں لیکن ان کے منسوخ سے مراد وہ منسوخ نہیں ہے جو ہمارے پاس جو آج کل ہم مراد لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلی دفعہ یہ مثال دی تھی سیارہ کا لفظ آپ کس کے اوپر بولتے ہیں آج کل اور پرانے لوگ کس کے اوپر بولتے تھے وجات سیارہ تم قرآن پاک میں کس کے اوپر بولا گیا ہے کافی کے اوپر بولا گیا ہے اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو آج کے ہم بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہم یہ ہمیشہ دین میں رکھیں گے کہ جو قرآن میں سیارہ آیا اس سے مراد وہ سیارہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے یہاں اپنی اپنی اصلاح آج کے زمانوں کی اصطلاح یہ ہے وہ لیکن آج کی اصطلاح ہم قرآن پاک کی تفصیل نہیں کریں گے جی تو پہلی صورت بتا گیا بھائیوں کو آپ دوسری صورت کی طرف آتے ہیں دوسری صورت جی آپ اردو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے جی وسیم بھائی آپ تھوڑا سا دوسری صورت جب دل شاید مجید ہو, پہلی شرط ناصر کتاب و سنت میں, میں سے کوئی نفس ہو ہاں پہلی شرط یہ ہے کہ ناسک تاب و سنت میں سے کوئی نفس ہو کیا مطلب تھوڑی دیر پہلی صورت میں میں نے کہا تھا حدیث میں آ جائے یا قرآن میں آ گئے ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ پہلی شرط یہ ہے کہ ناسک تابو سنت میں سے کوئی ناسو یہاں صحابی کے نام غائب ہو گیا جی مطلب نہیں نہیں جو آڈر ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلی شرط یہ تھی پہلی شرط یہ تھی کہ نبی شرم بیان کریں کہ یا منسوخ ہوگی یا صحابی بیان کر دیں ٹھیک ہے صحابی بیان کریں یا نبی شرم بیان کریں وہ بھی بتائیں گے کہ ناسک کون سا ہے یہ تو منسوخ ہو گیا یہ آرڈر منسوخ ہو گیا کس نے منسوخ کیا نیا آرڈر کون سا ہے کہا جا رہا ہے کہ کتاب و سنت میں ہونا چاہیے سمجھے نہیں چندرے سب سمجھایا کہ نہیں آیا پہلے تھا کہ ثبوت تو ثبوت سبوت منسوخ ہونے کا کہاں ملنا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں یا صحابی بتا دیں ایک اور شکل بھی ہے نہ نبی سلم نے بتایا نہ صاحبی نے بتایا لیکن دو ایسے آپس میں ٹکرا رہی ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا جمع کرنے کا امکان نہیں رہا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حمل والی مراد ہے اور یہاں پہ وہ مراد اس کا حمل نہ ہو ایسی کوئی شکل نہیں رہی پھنس گئے ہم ہم ناسک منسوخ کا حکم لگانے والے ہیں اس سے پہلے پہلے یہ شرطیں دیکھ لیں نمبر ایک اگر آپ اس کو منسوخ کہنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں ناسک کون سا ہے کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ہے ٹھیک ہے وہ بتائیے پہلے چلیں دوسری شرط, شرط. جیسک منسوخ کے درمیان جمع کی کوئی شکل نہ جمع کی کوئی شکل نہ ہو پہلے شکل نکل آئی تھی نا ہم نے کیا کہا تھا وہ حمل والی اور وہ بغیر حمل کے جمع ہوگی درمیان اور یہاں پہ یہ ہے کہ جمع کی کوئی شکل نہیں مل رہی ہمیں ہم نکالنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا راستہ نہیں نکل رہا ان یعنی کے ناصر منسوخ کا فیصلہ سب سے آخر میں ہوگا جب کوئی راستہ رہے ہمارے پاس کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یاد کینسل ہو چکی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ حکم لگانے سے پہلے سوچ نہیں دے رہا یہ تیسرا آپڑی جیسے منسوخ سے متراثر ہونے کا پتا چل جائے جی ہاں دو ایٹوں میں آ پڑے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ناسک ہے منسوخ ہے ٹھیک ہے آ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ آپ کو کیسے पता چل گیا کہ یہ ناسک ہے اور وہ है ہے یا وہ منسوخ ہے یہ ناسک ہے کیسے پتا چلے گا کہیں سے یہ علم لے کر آئے جس سے پتا چلے کہ بعد والا جو ہے وہ منسوخ ہے بعد والا ناسک ہے اس سے ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے خام اس کا کافر ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا کرے وہ جیسا اس عورت کو اختیار ہے اس عورت کو اختیار ہے کیا نمبر ایک mm. کہ اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے کسی نئے مسلمان سے نکاح کر دے دوسرا یہ کہ بیٹھی رہے گار میں انتظار کرے خامد کو فون کرے مسلمان ہو جاؤ کتابیں بھیجے کیسٹیں بھیجے لوگوں کو بھیجے اس کو سمجھاؤ گھر میں بیٹھ کے انتظار کرے اور اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے سال لگ جائے پہلے نکاح اس کے ساتھ رہے گی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کی کیا دلیل ہے <laughs> اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس کا نام کیا ہے زینب اللہ حافظ آپ کو ان کے خامن کا نام کیا ہے ابو ابولاس زینب مسلمان تھی ابو ابولاس مسلمان نہیں ہو گئی زینب مدینہ آ گئی ابولاس ابھی تک مدینہ نہیں آئے آگے پھر رہے ہیں اور ابھی تک کاف رہے تو زینب مدینہ میں بیٹھی رہی کرتی رہی انہوں نے نیا نکاح نہیں کیا کہ ابو ابولاس آ کے مسلمان ہو گئے تو نیا نکاح کیے بغیر ان کے پاس رہے نیا نکاح کیے بغیر ان کے پاس رہے اب یہاں سے ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا کہ جو عورت مسلمان ہو جائے اس کا خامن جو ہے ابھی کافر ہو تو اس کو اختیار ہے چاہے نیا نکاح کر لے فوری طور پہ اور چاہے تو انتظار کر لے پہلے پہلکھاؤں کا اور اگر انتظار کرتی ہے تو نیا نکاح کرنے کی ضرورت <تصفح> नहीं नहीं نکاح نہیں ہے دوستو دوستوں نکالیں گے آپ کی بات صحیح نہیں ہے پرانی بات میں آتا ہے قرآن کہ پاک میں آتا ہے لاہسلمان عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ مسلمان مرد کافر عورتوں کے لیے حلال ہیں ہم نے کہا بھیا ہم تو کوئی حدیث سنا رہے ہیں انہوں نے کہا جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں وہ اس ایپ کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے کیا دلیل ہے پہلے کا لاؤ دریل ناسک کے منسوخ سے متاثر ہونے کا پتہ چلتا جائے دلیل لاؤ اور دلیل نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایز پہلے نازل ہوئی تھی اور ابو الس بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یعنی کہ اس ایز کے نازر ہونے کے باوجود زینب رضی اللہ عنہ نے ابو العص کا انتظار کیا ہے اور جب وہ مسلمان ہوئے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ رہنے لگی ہیں نیا نکال نہیں ہوا تو یہ یعنی کہ یہ سابت کرنا پڑے گا کہ جس کو آپ ناسک کہہ رہے ہیں وہ آرڈر جو کینسل کر رہا ہے وہ بعد میں ہو یہ کہیں پتہ چلنا چاہیے اور پتہ چلا لیتے ہیں علماء کرام آپ یہ نا پریشانوں کیسے بات کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا حدیث بیان کرنے والا کون ہے اچھا یہ حدیث بیان کر رہا ہے تو یہ تو مسلمان ہی فران طریقہ ہوا تھا اس کا مطلب یہ ایسے ان کے پاس ہوتے ہیں طریقے علماء کرام کے پاس محدثین کے پاس پتہ چلانے کے کہ کون سی آج کب نازر ہوئی کون سا واقعہ کب ہوا تو بہرحال یہ اب کتنی شرطیں ہمارے پاس ہیں تین شرطیں ہیں یہ نسر اللہ بھائی آپ میرے ساتھ ہیں نا کیسے نکاح ہو نکاحی نہیں تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں وہ تفصیل ہے ایسے جانتی سوال اگر میں نے جواب دینے شروع کر دیے تو ایک کے بعد دوسرا سوال کرے گا اور مطلب پھر ادھر ہی رہ جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ بتائیے کیا سوال ہے اس کے بعد احتیاط کیجیے وہ مسلم وہ مرد جو ہے کافی ہے ٹھیک ہے تو نکاح کیسے ہو نکا کہاں پہ نکاح ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات میں دھیان سے نہیں سنی نہیں سنی سنیحا <es petites deleg Dir. es> <es technologies> ارے اللہ کے بندے پہلے دونوں کا دین ایک تھا بعد میں لڑکی مسلمان ہو گئی ہے تو جو پہلے ان کا رشتہ قائم تھا وہ جیسے بھی ہوا تھا ویسے کا ویسا رہے گا ٹھیک ہے سمجھے چلے جی جی اچھا جی اب میرے بھائی پہلے تو یہ میں نے بتایا ناسک کیا ہو کتاب و سنت میں سے کوئی نس ہو یہ میں نے کہا تھا اس میں رد ہے ان لوگوں کا یہ شرط جو پہلی جگہ ہے نا پہلی شرط کیا ہے کتاب و سنت میں سے کوئی کیا ہو نس ہو یہ شرط بہت اہم ہے کیونکہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں جی علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ ایت منسوخ ہے علما کے نام کا جمع ہے کہ یہ ایت ابن تیمیہ اللہ نے لکھا ہے یہ بات بہت بری بات ہے بڑی گندی حرکت ہے یہ کہنا کہ علماء کے نام کا جمع ہو گیا تھا کہ یہ ایت منسوخ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام جب مرضی اجلاس بلا دیں اور بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرتے جناب یہ ایت منسوخ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کہنا کہ علماء اکرام کے نام کا جمع ہو گیا ہے کہ یہ ایج منسوخ ہے جمع ہوا ہے تو دلیل لائیں اجماع ہوا ہے تو دلیل لائیں پہلی بات ہے ایسے اجماع ثابت ہوتے ہی نہیں ہے لیکن وہ کر دیتے ہیں نا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہہ دینا کہ اجماع نے جناب کسی ایج کو منسوخ کر دیا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کئی دفعہ اجلاس ہو رہے ہیں ان کے عیسائیوں کے ہوتے ہیں نا یہ انجیل جو ہے یہ کینسل ہے وہ ایسے ہے یہ ایسے ہے جیسے آج کل ابھی وہ جو چکر نکلا ہوا ہے مرد مرد کی شادی کا اور کی شادی کا وہ بل وہ کلیسا نے ہار مانگ لی ہے بل آخر کے بیان چند دن پہلے آیا تھا ٹھیک ہے اب زمانہ نیا ہے اب ہم بھی ٹھیک ہے چلے گا یعنی کہ سب چکو گیا وہ سب ٹھیک ہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں اجماع سے تو اجماع نے کس بنیاد پر اس کو اجماع ہوا ہے کون سی ایت ہے جس نے کینسل کیا ہے کوئی پتہ چلے ہمیں بیٹھے میں دعویٰ کر دینا یہ اجماع ہے منسوخے غلط ہے ایسے کیاس کے ذریعے یا عقل کے ذریعے نہیں یہ کام نہیں چلے گا اچھا جی اب یہ قادہ اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس قیدے کی وجہ سے کون کون سے گروہ ہیں جن کی اصلاح ہوگی یہ لفظ میں نے بڑا آسان ابھی بے اللہ رین میں ڈالا ہے آپ کے لیے ورنہ میں نے لکھا ہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر رب ہے لیکن وہ لفظ شہد شدید ہو تھوڑا سا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیدا اگر مان لیں تو کن کن لوگوں کی اس میں اصلاح ہوگی جی آئیے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ ان متاثر مقلدین کے لکھیے پہلے نمبر پہ یہ لفظ لکھیے ان متاثر مقلدین کی اصلاح ہو رہی ہے جو بیٹھے بیٹھے قرآن آیا جو عیت ان کے مذہب کے مخالف ہو اس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں وہ متعصب مقلد جو اس عید کے منسوخ ہونے کا دعوی کر دیتے ہیں جو ان کے مذہب کے مخالف ہو وہ متأثر مقلد جو اس آیت کے منسوخ ہونے کا دعوی کر دیتے ہیں جو ان کے مذہب کے مخالف ہو اور یہاں پہ وہ کرخی والا کال لکھ لیں آپ پر پورا نہیں لکھ سکتے کم از کم کرخی کا نام بھی لکھ لیں وہ کیا کہتا ہے وہ, وہ اصول ذکر کر رہا ہے کرخی نے جو بات کہی ہے یہ کب کہی ہے جس وقت وہ اصول بتا رہا ہے جن اصولوں کے اوپر فقہ حنفی کا دارو مدار ہے ابو الحسن کرخی وہ اصول بتا رہا ہے جن اصولوں کے اوپر فقہ حنفی کا دارو مدار ہے تو وہ بتاتے ہوئے کہتا ہے عربی میں قول <تصفح> صحابینا انا تحمل او الرجی توفیق کہتا ہے کہ جو بھی عت ہمارے علماء کے نام ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی یا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ منسوخ ہے یا ہم کہیں گے مرجو ہے جن کی وہ ضعیف ہے اور ہمارے علماء کا کال جو ہے راجے ہے وہ درست ہے ان کی عت کیا ہے مرجو ہے کیا ہے مرجو, مرجو, مرجو ہے اور ہمارے صحاف کا کال جو ہے وہ راجے ہے یا پھر ہم تعبیر کریں گے یعنی کہ طویل کس میں آپ سے کریں گے کیونکہ یہ قول جو ہے ہمارے احساس کے خلاف ہے ہم کہیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا کوئی ایسا طریقہ ہم نکال لیں گے جس سے ہمارے اصحاب کا قول بچ جائے اس کو کے, محب محب خران محب خران محب کے اوپر درد نہ آئے درد کس کے اوپر آئے قرآن کے اوپر یعنی کہ وہ اس کو یا منسوخ مان لیں آپ یا آپ اس کو مجو مان لیں یا آپ اس کی تعبیر کا ڈالیں اور وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ تعمیر کر لی جائے تاکہ ایت بچ جائے کم کم بچ جائے کہ ہے ہے ٹھیک ہے اتنی گنجائش ان پیدا کی ہے کرفی نے اور جس کتاب میں یہ بات لکھی ہے وہ کتاب بھی پاکو ہند یا دیش سے تباہ ہوئی ہے وہاں سے پرنٹ ہوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودیہ میں ہوئی ہے میں اسی لیے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ کتاب کا نام ہے اصول کرفی اصول القرخی کرخی کے اصول یعنی کہ وہ اصول جو قرخی نے بیان کیے ہیں پی حنفی کے وہ اصول جو قرخی نے بیان کیے ہیں یہ کہاں پر یہ کفی سے کہاں ہوگا روسی کرقی کے سائڈ پہ ہوگا میرے خیال میں ہاں دیکھا کارستان کون بتا رہے ہیں آپ کو پتا ہے صحیح میرا خیال ہے روسی ریاستوں کی وغیرہ کی طرف ہے یہ پرانے جو حنفی علماء مائگرام تھے اس سائڈ پہ کافی گزرے ہیں روس وغیرہ کی جو ریاستیں ہیں جو اب روس کے متحد ہوتی ہیں ادھر کافی گزرے ہیں چلیں تو اس قیدے میں ایک تو ایسے لوگوں کی اصلاح ہے اب یہ قیدا ان کو کیا کہہ رہا ہے بھائی نہیں نہیں نہیں استعمال کی بنیاد پہ منسوخ ہونے کا دعویٰ نہ کرو استعمال کی بنیاد پہ منسوخ ہونے کا دعویٰ نہ کرو دوسرے نمبر پہ کن کی اصلاح ہے اچھا یہاں پہ وہ چھوٹا سا نقطہ لکھ لیں محمد رشید رضا کا جو لکھ سکتا ہے اس نے کیا کہا کہ کاچ کی چوتھی وجہ چوتھی سٹوں کو انجام کر دیتے یا منسوخ یا مرجو یا تعویر یا پھر ہم جو کر لیں گے یہ بھی کبھی کوئی صورت نکال لیتے کبھی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ عالم دین جو جس میں بات کہی ہے ہم ان کی نگیت کے اوپر شک نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کی محبت قرآن کی محبت کے اوپر غالب آ ہے مذہب سے محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بول گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے قرآن کے اوپر زدہ اللہ کے کلام کے اوپر یہ مسلمان کا سیوا ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی بھی مسلمان ہو غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کیا دونوں کے درمیان کی کوئی شکل نہ ہو آگے جا کے ان ملے گی ہمیں آخر میں مثالیں ہیں چلیں جی آگے ہاں اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے یہ جو میں نے پہلی شرط بیان کی ہے نا ناسک کتاب و سنت میں سے کوئی نص ہو یعنی کہ جو آرڈر کینسل کر رہا ہے وہ یا قرآن میں موجود ہو یا اور جو کینسل ہو رہا ہے وہ کہاں ہوگا وہ قرآن میں ہوگا کیونکہ ہمارا موضوع تفسیر ہے ہمارا موضوع حدیث نہیں ہے تو آج کے ہمارے میرے موضوع سے طلب رکھنے والے جو منسوخ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا لیکن کینسل کرنے والا یا تو قرآن میں ہوگا یا کہاں ہوگا تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ نہیں حدیث کیسے کینسل کر سکتی ہے حدیث کا مرتبہ تو نیچے ہے یا قرآن کا مرتبہ تو اوپر ہے یعنی کہ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں مدر کی بات ہے جو مذہب کی خاطر قرآن کو کینسل مارنے کی تیار ہے حدیث کے ماری آتی نہیں حدیث کا مرتبہ نیچے ہے عجیب بات سنیے آپ ذرا انصاف کیجیے آپ یعنی کہ جب حدیث کینسل کرنا چاہے قرآن کو تو کیا کہتے ہیں حدیث کینسل نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی اس کا مرتبہ نیچے ہے چھوٹی چیز بڑی تو کیسے کینسل کرے گی اچھا جی اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے صاحب کے قول کی وجہ سے یا منسوخ مانیں گے یا منظو مانیں گے یا یہ کریں گے کیا کر ہیں آپ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی عید کو منسوخ مانا جائے گا چاہے وہ آرڈر جو کینسل کر رہا ہے قرآن میں ہی ہو چاہے حدیث میں ہو چاہے کہاں ہو قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو چلیں یعنی کہ اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی صرف فرمایا ہے اللہ انی او میرے بھائی کون سننے جا رہے ہیں اچھا چلے اللہ اللہ نبی صرف فرمایا اللہ او سیت الکتابہ مسلام مجھے قرآن ملا ہے اور اس کے جیسی چیز اس کے ساتھ ملی جیسی چیز آپ نے یہ نہیں نیچے ہے کیا کہا ہے مسلح جس طرح کیا مانا کیا ہوتا ہے <تصفح> اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا مقام و مرتبہ قرآن کے برابر ہے نیچے نہیں ہے عمل کرنے میں حجت ہونے میں ہاں قرآن پاک کی تلاوت یعنی تلاوت کے لحاظ سے قرآن اوپر ہے نماز میں پڑھنے کے لحاظ سے قرآن اوپر ہے ادھر و ثواب تو ملتا ہے جس سے نیکیاں وغیرہ سے لحاظ سے قرآن اوپر ہے لیکن دلیل بننے کے لحاظ سے قرآن و حدیث ایک جیسے ہو <تصفح> سمجھ رہے ہیں بھائی یہ تو ہے چلے جی دوسرے نمبر پہ کن لوگوں کی سلاح ہے اس میں اس قدرے میں دوسرے نمبر پہ ان مفسرین کی اصلاح ہے جو منسوخ کا حکم لگانے میں تکلف کی حد تک پہنچ جاتے ہیں جو منسوخ کا حکم لگانے میں تکلف کی حد تک پہنچ جاتے ہیں یہ بھی منسوخ وہ بھی منسوخ وہ بھی منسوخ ٹھیک ہے تھوڑی سی بات آئی منسوخ منسوخ کہہ دیا آپ اگر کبھی عربی کی تفاصر پڑھنے والے ہو نا تو آپ کو پتا چلے لکھا ہوتا ہے پہلے, پہلے ویسے لکھتے ہیں درست بات آخر میں کئی آیات کے آخر میں لکھا ہوگا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے بہت ملے گا آپ کو یہ جب آپ کے پاس یہ اصول ہوں گے تو آپ اتنی جلدی کسی آیا کو منسوخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اچھا تو اس کے نیچے آپ وہ بات لکھ لیں جو پہلے میں نے بتائی تھی کہ آیا تو سیف جو ہے کہ پخت مشرقین آئی سے مجتمو ہوں اس کے ذریعے کئی اولا بائی نے ایک 20 یا بلکہ یہ ایک منٹ ایک سو چوبیس ہاں ایک ہاں 124 ایتوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایک ایٹ کے ساتھ ایک آڈر کے ساتھ کتنی ایتوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایک یعنی کہ آپ کو مثال میں دی ہے جس ایپ میں بھی آ گیا کافروں سے چترو کرو یہ منسوخ ہے جی کافروں سے علاج کرو یہ منسوخ ہے جی آپ بستر واری چلے گی نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات ٹھیک ہے ہتہ کے کچھ نے یہ دعویٰ کر دیا ہتھا کے کچھ نے یہ بھی دعوی کر دیا وہ تو ایسے نا یہ دیکھیے ہفت الم شرقین یہ دیکھیے تو مجھے اور اسی ایسے آخر میں ہے پہ انصاف یہ دیکھیے اگر وہ توبہ کر لیں سین اگر وہ توبہ کر لیں وہ آسرات اور بولئے یار اور پکڑ لو سبھی لگ کا راستہ چھوڑ دو کیا تلوار نہ چلاؤ تلوار تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس ایپ نے کافی ساری ایپوں کو منسوخ کیا ہے اور آخر میں یہ خود اس سے منسوخ ہو گئی ہے پہلی بات یہ ہے آپ کو تاریخ بتائی تھی ناسخ وہ ہو ہوتا ہے جو بعد میں آئے جو بعد میں کبھی آئے یہ اسی کا حصہ ہے یہ ایک چیز کہا جا رہا ہے کہ مشرق ہے تو ان کو قتل کرو اگر توبہ تو اس میں کون سی ریاست منسوخ والی بات ہے بھائی یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں تفسیر پڑھتے ہوئے یہ دھیان کریں یہ بہت اہم بات ہے ایسی کسی کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے رہنا یہ غلط ہے اللہ کا کلام ہے آپ بہت بڑی ضرورت کر رہے ہیں ابر چودی نے جہاں پہ ہے یہ کہنا بغیر دلیل کی قید منسوخ ہے یہ بہت بڑی ضرورت ہے اللہ کی پراب بات کر رہے ہیں وہ حت کامیری فیلڈ نہیں ہے اصل میں شرام کا جواب سلام کا جواب بھی